میں رہیں گے مسئل و معیوم سے پورا فہد الحاط دنیا کا مسئلہ ضلع اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش کا تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے فوج تیار کرنی ہے اونٹ چاہیے سواریاں چاہیے ہتھیار چاہیے تو خرچہ کرتے تھے نا اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ خط خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کہ مسل ری ہند فی حاصل جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو بہت ٹھنڈ ہو عصابت حرف قومن وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے ظلم و جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاہلقت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد اور تحس تحس کر کے رکھ دے یعنی ان کی یہ نیکیاں ان کا یہ انفاق ان کی یہ جد و جہد یہ سب کی بالکل ضائع ہو جانے والی ہیں ہفت ہو جانے والی نیکیاں اور ضائع جانے والی ان کی ساری مسائی اور دور دھوپ تو ہمار ذلا محمد اللہ کن انفساؤں اور انہوں نے ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں یا تصوار تو مندو نے کہوں اے یہ ایمان مت بناؤ اپنے بھی اپنے سوا کسی کو یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو صاحب ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیگی نہ بناؤ کیونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی اور ادھر جو ہے یہ اوسل خدش کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہے پرانے تعلقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی بےچارے سادہ لاہ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے <سؤال> لا تقندو بتا نے تم لا یارو نے <سؤال> وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے <سؤال> ودو مان تم انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے مشقت میں ڈالے بغاؤ میں نفواہم ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتیش برساتے ہیں زبان سے و ما تشدم اکبر اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کتب الیات ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم اپن سے کام لو یعنی باز آ جاؤ اپنے اس طرز عمل کو دیکھو آن تم اللہ تو ہبو نہ ہوں تمہارا حل تو یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو شرافت ہے تمہاری سادہ لوہی ہے پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو ولاحم لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو من کتابیں کُل رہی اور تمہاری شانی ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ جی نصیب من طورات آیا تمہیں نصیب منل کتاب کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب امول کتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے اسی امول کتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو وحزہ لکھو کم کالو اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی وحزہ خلو جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں افزو المل انام تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں افغان یا انگلیاں کاٹنا اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پی کتاب کھاتے ہیں اپنی انگلیاں چباتے ہیں کل منہ تم ان سے کہو کہ مرو اپنے غصے میں غم میں اپنے جذبات میں ان اللہ علیم بزاط صدور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مزمر ہے اس سے بھی واقف ہے ان تم سس تم اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے انہیں بری لگتی ہے وہ ان تو سن تم صحیح اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کہیں کوئی زٹ پہنچ جائے کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے اوج میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیاں بجاتے ہیں وَإِن وَا تَصْبِرُوا تصویروں میں تک تک ہو لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوا کے رو اختیار کرو یا یور دو ہم شہ ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی لیکن یہ کہ صبر اور تکوا یہ دو چیزیں کوئی سلاد جو ہے اس کی جگہ یہاں نفظ تقویٰ وہ آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بے راہ ان اللہ بما یا ملونا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ اللہ کی چاہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی سازشیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے اب یہاں سے چھ رقو میں نے ارض کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھیے پہلے دو رقو مکمل ہو گئے گیارہواں اور بارہواں اب چھ رقوع مسلسل چلیں گے غزوہ عہد کے حالات پر پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجیے کہ تھا کیا غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے ترتیب مصف اور ہے زمانی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے کلوار بلن میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی ستر بڑے بڑے تقریبا سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم ادب کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کے لشکر لے کر آئے اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں اگر کوئی میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی مان لے آئی بعد میں لیکن اتبا کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی اتبا اتنے ربیا اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آ گیا تین کا کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے لیکن جو لوگ بدل کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے تھے. ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے متنوب و مقصود مومن نہ غنیمت غنی مت نہ تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے کھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا اتفاق اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جب مت کرو بلکہ یہ کہ محسور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام اپنی جانے جو ہے جوکوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو ہارسا بنو سلمہ ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگ بگائے لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے وہ تین چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک درہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان دو پاٹوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلے کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا. کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سے میں تھا اب تو فتح ہو گئی ہے چلو اب چل کے مالے گنیمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز متو مطلب حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعبیر کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی پینتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیبلری جو تھی جو گھڑ سوار تھے ان کے ان کے جو ہے وہ کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں ڈائے تھے ابھی ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا نشانا اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے دندان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بے ہوشی کاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لئے ابو سفیاگ اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ولید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ابن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو سفیال نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے اونچائی پر ہے اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلیں گے بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وہ اس بدوتم کا تبنینا مقاعد ال اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برامد ہوئے تھے تو بمب المومنین اور آپ لوگوں کو مقاعد علی القتال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سب بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے ولّہ سمیع العلیم اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے از ہمت عائف من کو منتب شنا جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامردی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑکھڑائے و اللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا واضح اللہ پر یہ اور اللہ تعالیٰ پھر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بنو حادثہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے آر سی ان کے اندر کمزوری آئی بر بنائے تب, تب بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اللہ علی کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بج بخت تھے تین سو جو چلے گئے اہم میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نے کر رہا ہے یہاں پر گویا کہ وہ اس لائف بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں وَلَقَدْ نسرا کو بِبَدْرٍ بدر مانتبہ زندہ اور مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے کل آٹھ تروارے تین سو تیرہ کی سب کے پاس تلواریں نہیں تھی آٹھ تروارے کل سو گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بجر میں بھی ادھر دو گھوڑے تھے صرف ادھر سات سو تھے ادھر ستر مٹھ تھے یہ تین سو کے مقابلے میں ہزار اللہ نے تمہاری مدد کی تھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَانْتُمَا دِلَّا وَانْتُمَا دِلَّا. تو بہت کمزور تھے اس وقت تق اللہ تشکر تو اللہ کا تقوا اختیار کرو تاکہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکوں اس تقورمن جبکہ آپ کہہ رہے تھے اے ایمان سے الفی کم کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے المد بکم اور بکم بلاسط من ملائقت منظریم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے کہ جو آئیں اتنے, اتنے اترنے والے ہیں آسمان سے یعنی تین کا لشکر آیا ہے اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا بلا حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی ایک طرح کا استدا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدا کر رہے ہوں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا بلا کیوں نہیں ان تصو رو تک مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوا کی روش پر رہوگے و یا تو فور ہی مہاگا اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن یم ربکم کم رب بے خم سطح عالم تو اللہ کو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مصبین جو نشان زیادہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ دیکھیے ومان جہ اللہ مش جا لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا بولے تجمین نہ کلو اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ومن نسر و اللہ عمد اللہ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے کل فیا کی شان رکھتا ہے لیکن تمہاری طب بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ اگر اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں تین نہیں پانچ ہزار اگر وہ فوری طور پر آگے حملہ امر ہو گئے تو پانچ ہزار تمہیں فری سے بھیج دیں گے میرا نظیرہ یہ فروغ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاف دے اور یک بتا یا ان کو ذلیل کر دیں فیل خائبین تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاصر ہو کر ناکام ہو کر اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے ترتیب جو ہے وہ, وہ نہیں ہے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ تین ہزار کا لشکر آ رہا ہے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئی غلطیاں ہوئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گرفت تھے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی تاری ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کیفا قومن وجہ بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنی نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو روحان پورا جسم اور فخور اتنا گیا کہ آپ پر جوش اتاری ہو گئی کیا دل رہ اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خرز جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبیہم اپنے نبی کے چہرے کو بدم خون سے اس پر گرست ہو رہی ہے لئی سلکم شہید اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ولید حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد الفیف اللہ خالد اللہ کی تلوار میں مجھ سے تلوار ہے حالانکہ یہ ساری زخ جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے وہ آئے تھے لمل نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے اور یہ طوبا علیہ اور یو عاز ہوں یو اللہ کے اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے وہ مان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا ظالمون اس لیے کہ ظالم تو ہے انہوں نے گناہ تو کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں سدا کے وہ ہمدار ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تصدیق کی ہے یہ بلک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے دمابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں سرما ہو آپ نے فرمایا نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے لیکن اب یہ برحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو سوچا پوری طریقے سے آپ پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے لیکن اللہ تعالی کا معاملہ رب ان تنزل والعبد ابد و ان ترقا بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرمالے اب تو وہ وقت ہے نا رات کا پچھلا پہل شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سماع دنیا تک نازل ہوں گے اور شب میراج میں حضور ساتھ میں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتھ میں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے اور رب وہ رب جن وائن تنزل پر اب دو اب وہ اللہ معافی سماوات میں معافی اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں یا فرول المیہ شاہ وہ یو عذب و جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے غفور اللہ غفور